تم तुम فرماؤ تمہارے شریقوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائی پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائی تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائی گا تو کہاں اندھے جاتے ہو